تو انہیں کا, ہے کا انظر ہے مگر انہیں لوگوں کے سد نبی کا جو ان سے پہلے ہو گزرے تم فرماؤ تو انظر کرو میں بھی تمہارے ساتھ انظر میں ہوں